اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کے کا مرکز رحمانیہ کے ایسید لائبریری رحمانیہ مزید بورہ پہل کرانچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیدیات اعمالنا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 بدھ کے روز انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا جو پاکستان کی شکست پر منتج ہوا اور یوں ایک مسئلہ اپنے ہندوستان کو پہنچا کیونکہ چند دن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں بس ایک ہی یہ سب سے اہم مسئلہ باقی رہ گیا ہے اس کھیل میں پاکستان کو شکست فاش ہوئی حالانکہ جو هدف پاکستان کو حاصل ہوا تھا وہ کافی آسان تھا مگر پاکستان اس تعاقب میں ناکام ہو گیا اور یہ میچ ہار گیا قومی ٹیم وطن واپس لوٹ چکی ہے اور اب یقیناً شکست کے اسباب پر غور کیا جائے گا تنقیدیں ہوں گی اور شہدان میڈیا بہت سے پہلو اجاگر کرے گا شکست کے اسباب میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہماری ناقص رائے بھی شامل کر لی جائے اتنا آسان ہدف حاصل کیوں نہ ہو سکا بچپن میں ہم نے بھی یہ کھیل کھیلا ہے اور یہ ٹارگیٹ مشکل نہیں تھا بس یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے کیوں ہیں اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ایک سبب جو میں سمجھا ہوں واللہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس دفعہ بہت سے نجومی بہت سے جادوگروں اور بہت سے کاہنوں کو باقاعدہ دعوت دی گئی اور ان سے معلوم کیا گیا کہ پاکستان جیتے گا یا ہارے گا اور سارے کاہنوں تھی یہ متفقہ رائے تھی کہ ہمیں پاکستان کی جیت دکھائی دے رہی ہے اور یقیناً پاکستان جیتے گا اور یہ کپ لے کر لوٹے گا کاہنوں کی یہ رائے اور ان کی یہ خبریں غلط ثابت ہوئیں ان کا یہ سارا معاملہ اللہ تعالی کے غیظ و حضب کو دعوت دینے کے مترادف تھے اب تو قوم کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے یہ کاہن جھوٹے ہیں اٹکل بچوں مارتے ہیں یہ سب کے سب شیزان ہیں جو انسانی روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں اس قوم کو قرآن پاک پر یقین نہیں ہے اللہ پاک کا ارشاد کل لائے علم منفاتی والیب اللہ اے عمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اور یہ قوم جو آپ کی محبت کے دعوے کرتی ہے انہیں بتائیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالی رکھ مگر اس قوم کا جواب یہ ہے کہ یا رسول اللہ وسلم آپ کی محبت بجا ہے اور ہمارے عشق و محبت کے دعوے بڑے بلند و بالا ہیں مگر یہ بات ہم قبول نہیں کریں گے بہت سے لوگ غیب جانتے ہیں یہ کاہن ہیں نجومی ہیں اراف ہیں ان کو علم غیب حاصل ہے علم غیب کا دعوی کفر جو شخص اپنے بارے میں یہ دعوی کرے کہ میں غیب جانتا ہوں وہ کافر ہے اور جو شخص کسی کے بارے میں دعوی کرے کہ فلاں غیب جانتا ہے وہ بھی کافر ہے تو ان دنوں ان ع عقائد کی بھرمار رہی اور اللہ عزت گاہے بگاہے آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی خالق کائنات جی کی ایک نشانی ظاہر ہوئی پاکستان بھر کے کاہن اور نجومی اس بات پر متفق تھے کہ پاکستان جیتے گا مگر پاکستان ہارا اور واضح ہو گیا کہ یہ غیر دانی کے دعوے کرنے والے جھوٹے ہیں اللہ بھا کا فرمان ہے وہ قدار کا جالنا لکھل ہوا ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے نبی آتے ہیں ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں اپنی پڑھی کے ساتھ لیکن ساتھ ساتھ ہر دور میں ان انبیاء کے دشمن بھی پیدا کیے ان دشمنوں کی دو قسمیں شیاتی اور ان سے ان میں سے کچھ تو انسانی شیطان ہیں اور کچھ جنی شیتانا بعدہ د بعدہ زخرف القول غرورا اور یہ انسانی اور جنی شیطان اپنی ملی بھگت سے اور ایک دوسرے کو اپنی باتیں برہما سازی سے پیش کر کے اور باہم مل جل کر لوگوں کو گمراہ کر تو ہر نبی کی دعوت کے مقابلے میں دشمنیاں قائم ہیں اور یہ عداوتیں دو طرح کے لوگوں کی طرف سے ہیں دونوں شیطان ہیں ایک انسانی شیطان اور دوسرے جنی شیطان یہ کہانت اور علم نجوم کے دعوے یہ قدیم عمل چلا آ رہا ہے اور آج بھی موجود جس کی ایک جھلک آپ نے ان چند دنوں میں دیکھی اور یہ واضح ہوا کہ ان سب کی متفقہ خبر غلط تھی انہوں نے جھوٹ بولا اٹکل بچوں مارتے ہیں اور اسی قسم کے جنون سے لوگوں کا مان لوٹتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کے دعوے لیے بیٹھے ہیں کاش اس میچ کے بعد اس قوم کو سنبھلنے کی توفیق مل جائے اور اگر یہ عقیدہ قوم اپنانے میں کامیاب ہو جائے یہ کاہن جھوٹے ہیں یہ ساحر جھوٹے ہیں جادوگر جھوٹے ہیں یہ عراف جھوٹے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میچ ہارا نہیں بلکہ جیتا ہے عقیدے کی فتح ہوگی توحید کی فتح ہوگی شرک زلیل ہو گیا کہانت ناکام ہو گئی اور یہ عراف رسوا ہو گیا اگر یہ قوم کھلے دل سے ان شیطانی خصلت لوگوں کا انکار کر دیں اور ان کے جھوٹ کو خوب عیاں کریں تو یہ دین اسلام کے ایک اہم غلبے اور کامیابی کی علامت ہوگی اللہ رب العزت نے سارے فیصلے لکھے ہوئے رسول اللہ اللہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ تھا بابا قادر الخلائق قبل یخلق سماواد ابل ارد خم سینہ الفسانہ بارب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال قبل ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں جف القالم انما ہوا کائن جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی ان نوربا کا قد فارا غم تیرا پروردگار بندوں کے فیصلے لکھ کر فارغ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور وہ عین اللہ تعالی کی مشیت ہے اور سب اللہ کا راز ہے تقدیر کیا ہے اللہ کا راز اور جو لوگ غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ ایک طرح سے اللہ تعالی کے راز کو افشا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے بڑے ظالم ہیں تقدیر ہمارے خالق اور مالک کا راز ہے اس کا مخفی علم ہے اس کا پوشیدہ علم ہے جس پر کسی کو اطلاع نہیں اور یہ اطلاع کے دعوے کرنے والے اور پھر غیب کی خبریں بتانے والے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اللہ تعالی کے راز کو افشا کر رہے ہیں اس لحاظ سے یہ اس دین کے باغی ہیں سرکش اور کا شکار ہیں اسی معنی میں ان کو شیاطین کہا گیا ہے بلکہ ان کا کردار شیاطین سے بھی گھناؤنا ہے شیاطین اگر انسانوں کے تابع ہوتے ہیں تو کچھ دیکھ کر ہوتے ہیں کہ فلاں انسان پلیدگی میں ناکامی نجاست میں ناپاقی میں اور سادشی ذہن میں ہم سے کہیں آگے جو کام یہ کر سکتا ہے وہاں تک ہمارے ذہنوں کی رسائی ہی نہیں تو پھر وہ اس کتابے بن جاتے ہیں جن کو عرف عام میں موکل کہا جاتا شہزاد ان کو اپنا گرو مان لیتے ہیں اور ان کے چیلے بن جاتے ہیں کہ اب تم ہم سے کام کرواؤ کام لوگ جو تمہارا ذہن ہے اس تک ہماری رسائی ہے ہی نہیں تو ہم تم مل کر اس کائنات میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہانت اور ارافیت کی تاریخ ہے لیکن پہلے جو کہیں ہوا کرتے تھے اسلام کے ظہور سے قبل انہیں ایک احساس حاصل تھی ان کی کرسیاں آسمانوں پر لگی ہوئی تھی اپنی مقاعدہ اپنی کرسیاں آسمانوں پر لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور کہ حدیث میں آتا ہے کملا عرب العزت جب کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے پھر فرشتوں سے وہ خبر پھیلتی ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے پرسوں یہ ہونے والا ہے اور یہ جن یہ شیاتی آسمان کے ساتھ ہی اپنی کرسیاں لگائے بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی آواز ان تک پہنچ جاتی تھی وہ آواز لے کر فوراً زمین پر آتے اور جو زمین پر ان کے گماشتے ہوتے تھے انسانی شیاتی جو کاہن کے روپ میں نجومی اراف کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں وہ بات القاع کرتے انہیں وہ خبر دے دیتے اور وہ اس آسمانی خبر کے ساتھ اپنے سو جھوٹ شامل کر لیتے اور لوگوں کو بیان کرتے اب یہ ایک سو ایک باتیں ہو گئی ایک تو سچی ہے جس کو جنہوں نے آسمان سے حاصل کیا باقی سو جھوٹ ہیں اور اس ایک سچی بات کے بل بوتے پر اپنی طاقت منواتے اور اپنے علم کا زور لوگوں پر قائم کرتے کہ ہم نے فلاں پیش گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور لوگ ان سو باتوں کو فراموش کر کے اسی ایک بات کو پکڑ کر ان کے معتقد بن جاتے اور ان کے قائل بن جاتے اچانک یہ سلسلہ بند ہو گیا سورہ جن کا مضمون ہے وہ انا خودا نخد منا مقاعدہ شہاب اور روساد یہ جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے ہماری کرسیاں آسمانوں کے ساتھ تھیں اور ہم جا کر بیٹھتے تھے اور کوئی نہ کوئی خبر اچک کر لے آتے تھے اب چند دنوں سے ایک عجیب انقلاب آ گیا ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ایک شہاب ایک ستارہ جو آگ سے بھرا ہوتا ہے ہماری طرف بڑھتا ہے ہمارا تو آخوب کرتا ہے اور ہمیں واپس بھاگنا پڑتا ہے اور بعد اوقات وہ ہمیں چلا کر بھسم کر دیتا ہے اور بعد اوقات ہم چھوٹ کر واپس لا اٹھاتے ہیں یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہماری کرسیاں کیوں ہٹ گئی یہ شہاب ثاقب ہمارا تعاقب کیوں کرتا ہے لگتا ہے کہ دو میں سے ایک بات اشرن ارید من فل الارض ام اور ربهم امرشاد یا تو اللہ تعالی نے آسمان کی اس ایک آدھ خبر کو بھی روک کر یہ فیصلہ فرما لیا کہ پوری زمین کو تباہ و برباد کر دے کیونکہ زمین کی اچھائی اور زمین کا قائم رہنا یہ آسمان کی خبروں پر ہے یا اللہ رب العزت نے وہ ایک آدھ آسمانی خبر کو بھی روک کر اس زمین کو برباد کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ آسمانی خبریں آسمانی خبریں اس ذریعے سے پہنچانے کی بجائے اپنے ایک نبی کا انتخاب کروں اپنے فیصلے اپنی خبریں اس نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں جو کہ سراسر سر حق ہوگا تو دو میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو اللہ رب العزت ان خبروں کو روک کر پوری زمین کی بربادی کا فیصلہ فرما چکا ہے کیونکہ زمین کی برکتیں زمین کی رحمتیں زمین کی بقا آسمانی خبروں کے ساتھ اور یا پھر اللہ چاہتا ہے کہ خبروں کے پہنچنے کے اس طریقے کو بند کر کے اپنے ایک نبی کا انتخاب کرو اس نبی پر وہی بھیجو آسمانی فیصلوں سے اس نبی کو آگاہ کروں اگر یہ ارادہ ہے یہ پھر زمین والوں کی سطح انتہائی بھلائی کا اور اچھائی کا ارادہ ہے دو میں سے ایک باز رہ جن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بفت اس زمین پر پھیلا دیں جن گھومیں پھریں اور دیکھیں یہ تبدیلی کیوں رونما ہوئی انقلاب کہاں بپا ہوا ہے ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جنوں کے وفود پھیلنا شروع ہو گئے ادھر اللہ تعالی اپنے نبی کو بھیج چکا ہے اور نبی اپنی دعوت کا آغاز کر چکا ہے اور نبی نے دیکھا کہ یہ قوم اس دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے اور وہ نبی جو اس دعوت کے ملنے سے پہلے صادق اور امین تھا اس دعوت کے ملنے کے بعد اپنے معاشرے میں اجنبی بن گیا اور بہت بڑی غربت کا شکار ہو گیا اور اس نبی نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ تم نے میری بات نہیں مانی اب میں بیگانوں کے پاس جاتا ہوں دیکھنا وہ کس طرح اس بات کو قبول کریں گے اور توحید کے پیغام کو مانیں گے چنانچہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو لے کر طائف چلے گئے جنہوں کے قافلے گھوم پھر رہے ہیں اور نبی بازی طائف میں پہنچ چکے ہے اہل طائف کو جمع کیا اور کہا کہ خود ادا الہ الا اللہ تفلو اے طائف والوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں تم اللہ کی توحید کو مان لو فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ مگر طائف والوں نے بھی بڑا برا سلوک کیا پتھر مارے پتھروں کی بچھاڑ کر دے اور نبی رسلام کو وہاں بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑی رسول اللہ وسلم کے فرمانے کا عائشہ جنگ احد میں مجھے کافی گہرے زخم آئے لیکن جو تکلیف مجھے وادی طائف میں ہوئی جنگ احد کی تکلیف اس سے بہت معمولی تھی ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ علّ اس قدر پتھر مارے گئے کہ پیغمبل اسلام اپنے ہوش و حواس میں غائب نہ رہ سکے اور جدھر آپ کا منہ اٹھا آپ بھاگ پڑے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں طائف کے قریب ایک اور وادی میں تھا اور فرش تھے میرے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھے اور مجھ سے استدایا کر رہے تھے کہ آپ ایک اشارہ کر دیجئے ہم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس پوری طائف کی قوم کو پیس کے رکھتے دیں مگر رسول اللہ وسلم نے جواب دیا کہ بوائش تو رحمت ہے پر ہم ابن مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے لعنت اور تو رحمت بنا کر نہیں آپ نے دعا کی کہ اللہ مغفر نے قومی فإنهم لا اللہ عم قوم فاً مون یا اللہ یہ میری قوم ہے اس کو ہدایت دے دے اس نبی کو علم ہے اس قوم کو علم نہیں ہے نبی کا مقام کیا ہے اور نبی کی دعوت کا مقام کیا ہے یہ پیغمبر اسلام کا حلم ہے جس قوم نے پتھر مارے تھے اس قوم کو دعائیں دے رہے اس قوم کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے معاملہ کیا پتھر مارنے کا اس کا عذر پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ قوم معلوم ہے اسے معلوم نہیں اس قوم کو علم نہیں یہ نبی کا حلم ہے چنانچہ پیغمبر علیہ السلام یہ طائف سے نکلے آپ اندازہ کریں کتنی بوجھل تربیت ہوگی آپ اہل مکہ سے کہہ کر آئے تھے کہ تم نے میری بات نہیں مانی اغیار مان لیں گے بیگانے مان لیں گے مگر اہل طائف نے کیا سلوک کیا آپ کے سامنے کن بوجل قدموں سے آپ مکہ کی طرف لوٹ رہے ہوں گے چنانچہ ایک باغ میں آپ کو آرضی پناہ دی گئی فجر کا وقت ہو گیا یقیناً اس وقت آپ کے جذبات عجیب ہوں گے اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میرے مشر میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی کہ لوگ میری بات کو مان نہیں رہے اس موقع پر حوصلے پست ہو جاتے ہیں حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اسی کیفیت میں بیگمبر علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوئے اور اپنے غلام کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کرائی وہ جن جو اس زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جماعت اس باغ میں موجود تھی اور فجر کی جماعت قائم پیارے بیگمر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں تلاوت کی اور جنہوں نے پہلی بار قرآن سنا اور مبوط رہ گئے کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو وہی کلام ہے اس میں وہی تاثیر ہے جو موسا علیہ السلام کے کلام میں تاثیر تھی موسا علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ پہلی بار ایسا کلام سنا ہے اور لگتا ہے کہ جو ایک انقلاب بربا ہوا ہے اس انقلاب کی اساس یہی ہے جن سراپا اشتیاق بنے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز سے سلام پھیرا یہ وفد پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ گیا اور آ کر اپنا تعارف آیا اور آنے کا سبب بیان کیا اور ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا جس سے پیغمبر اسلام کو حوصلہ ملا کہ میرا مشن ضرور آگے بڑھے گا اور یہ مشن کی کامیابی کی دلیل ہے کہ جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی اور اب یہ اپنی قوم کی طرف لوٹے گی اپنی قوم کو خبر دے گی اور دین اسلام جنوں میں پھیل جائے گا اور ایسا ہی ہوا جن ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور پیغمبل اسلام کا مشن کامیابی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا یہ سبب تھا آسمان کی خبروں کے ختم ہونے کا ان کی کرسیاں ہٹا دی گئیں جو ایک آدھ خبر ان جنوں کے ذریعے زمین پر پہنچتی تھی اس کا سلسلہ بند ہو گیا اب معنیٰ یہ ہے کہ آسمان کی ہر خبر ہر پیغام ہر ہدایت ہر فیصلہ اللہ کی وحی بن کر آئے گا ایک ہی شخصیت پر اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں اب اس پوری کائنات پر فرد ہوگا کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے کسی کے داموں کو نہ سنے اور صرف ایک ہی شخصیت کی غلامی قبول کر لے اس کے سوا ہر خبر کا انکار کر دے ہر مخبر کا انکار کر دے ایک ہی مخبر بر حق ہے اور ایک ہی شخصیت کی خبر ہر خبر سچی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ جو کہانت کی ایک شکل تھی وہ بالکل ختم ہو گئی جو ایک آدھ خبر صحیح نکلتی تھی اس کا راستہ مسدود کر دیا گیا مگر یہ کاہن اب تک موجود ہے لوگوں کے مال کے دوٹر اور ڈاکو یہ سارے کے سارے شیاتی ہیں اس معنی نے شیاتی ہے کہ تقدیر تو اللہ کا راز ہے اگر ہم یہ مان بھی لیں یہ سچی خبریں دیتے ہیں جو دعوے کرتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں کل کی خبر پرسوں کی خبر تو پھر بھی یہ اللہ کے راز کو افشا کرنا ہے جو کہ اس دین سے بغاوت ہے اور انتہائی گناونا کردار مگر بات یہ ہے کہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور شیاتین ہیں ان کی سب باتیں غلط ہوتی ہیں اٹکل اگر کوئی آنکھیں بند کر کے کسی ہدف پر پتھر مارے گا تو ایک آدھ صحیح لگ بھی سکتا ہے لیکن اس میں اس کی نشانے کا کمال نہیں ہے یہ سب اتفاقات کا کھیل تو اتفاقات میں کوئی ایک آدھ خبر درست ہو بھی سکتی ہے اور اس خبر کا درست ہونا بھی لوگوں کا امتحان ہے کہ لوگ آزمائے جائیں ایک شخص غائب کی خبریں دے اور میں کہوں کہ اس کی ساری خبریں درست ہو تو پھر بھی ہمارے عقیدے کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جھوٹا اور شیطان ہی سمجھیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا یہ سب تقررسات ہیں جو بعد اوقات صحیح لگ جاتے ہیں اور اکثر غلط ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح ہونا ان کے علم کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اتفاقات ہیں اور لوگوں کی ابتلاع اور لوگوں کا امتحان ہے اس لیے یہ سلسلہ سارا کا سارا باطل ہے یہ سلسلہ سارا کا سارا انبیاء کی دعوت کے خلاف ایک عداوت ہے ایک محاذ ہے یہ لوگ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں گری کہانت اور ارافیت یہ سب کا سب ایک باطل علم ہے اور یہ سب عمل کفر جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہے اور جو ان کے پاس جائے ان سے خبریں لے ان خبروں کو سچا جاننے کی کوشش کرے وہ بھی کافر ہے لہذا اس ان دنوں میں جو کچھ ہوا بہت سے چینلوں نے اس قماش کے لوگوں کو دعوت دی انہوں نے خوب خبریں دی اور پاکستان کی فتح کی گویا بشارتیں دی اور قوم نے ان بشارتوں پر یقین کر لیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا عمل کفر یہ سارے لوگ کافر ہیں ان کو بلانے والے بھی کفر کے مرتکب ہو گئے اور جنہوں نے ان خبروں پر یقین کر لیا انہوں نے بھی کفر کا ارتکاب کیا آئیے کچھ احادیث نبی السلام کی سن لیں صحیح مسلم میں رسول اللہ علیہ کی حدیث ہے من عطا کا سلاد اربعین یومن جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے کسی اراف کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کرے کوئی بات معلوم کرے اللہ تعالی اس شخص کی چالیس دن نماز قبول نہیں کرے گی اگر وہ نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق پڑھتا، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے پھر بھی صرف اس ایک عمل کی بنا پر کسی کاہن کے پاس جانا یا اس کو بلانا صرف اس ایک عمل کی بنا پر اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں سنبی دابود کی حدیث ہے، ابو حرا کی روایت رد عنہ رسول اللہ نے من عطا کا فرب محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے کسی عراف کے پاس جائے کاہن اور عراف میں کیا فرق ہے ایک قول یہ کہ کوئی فرق نہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کاہن اور اراف دونوں سے مراد وہ شخص جو غیب کی خبریں افشا کرنے کی کوشش کرے کل پرسوں کے واقعات بتانے کی کوشش کرے کل کیا ہوگا سال بعد کیا ہوگا یہ خبریں تھے یہ سب علم غیب ہے اس میں تدخل کرتا ہے ان خبروں کو افشا کرتا ہے تو وہ کاہن بھی اور ارراف بھی دوسرے قول کے مطابق دونوں میں فرق ہے کاہن وہ ہے جو مستقبل کے احوال و واقعات کی خبر دے اور اراف وہ ہے جو ماضی کی خبروں کا افشاہ ہے جی کی شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں چوری ہو گئی اب یہ واقعہ ہو کر گزر چکا ہے اور آپ کسی شخص کے پاس جائیں کہ اپنے علم کے زور سے چور پکڑ کر دیں اور چور تک پہنچے تو یہ غیب کی خبر گزر چکی ماضی کا قصہ بن چکی تو اب کوئی شخص اپنے علم کے زور سے اس چور تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ارراف ہے غیب کی خبر کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے ہو وہ غیب کا علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے اور یہ کاہند جھوٹے ہیں تو رسول اللہ صبح نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی واقعے کے تعلق سے کسی کاہن کے پاس جائے کسی اراف کے پاس جائے صدما اس سے کچھ بات پوچھے اور جو وہ جواب دے اس کو سچا جانے جواب کو سچا جان اس کی تصدیق کر بیٹھے فقد کفر بی انزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے اپنے پیغمبر کی شریعت کے ساتھ کفر کر لی ہے وہ کافر بن گئی ان دونوں حدیث میں فرق کیا ہے پہلی حدیث میں سزا کیا ہے بعید کیا ہے کہ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی دوسری حدیث میں وعد کیا ہے کہ اس نے کفر اختیار کر دی یہ وعید بڑی ہے فرق یہ ہے کہ پہلی حدیث میں صرف کاہن کے پاس جانے کا دکت اس کا جو اڈا ہے کوئی دکان ہے کوئی اس کا آستانہ ہے اس میں صرف داخل ہونا صرف جانا یا اس کو اپنے ہاں بلا لینا اور کچھ نہیں آپ نے کوئی سوال کیا یا نہ کیا اس کے کسی جواب کی تصدیق کی یا نہ کی صرف اس کے پاس جانا اس عمل کی سزا یہ ہے کہ چالیس دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی مگر آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں اسلام میں آپ داخل ہوں گے مگر چالیس دن تک آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہو دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ اس کے پاس گئے اس سے سوال کیا اور اس کے جواب کو سچا جان لیا یہ کفر ہے اب آپ کافر ہو گے تو جو بھی عمل ہوا ان کو بلایا گیا ان کے پاس لوگ گئے ان سے سوالات کیے گئے انہوں نے جوابات دیے اور سب کی متفقہ رائے تھی کہ پاکستان جیتے گا اس سارے عمل میں وہ اراف اور نجومی اور کاہل تو کافر ہے ہی نہیں. مگر ان کو بلانے والے بھی کافر ہو گئے ان کے پاس جانے والے بھی کافر ہو گئے اور جس جس نے اس خبر کو سنا اس کو سچا جان بیٹھا اس نے بھی کفر کا ارتکاب کر لیپ دیکھیں اس ایک دن میں کیا پلٹی ہو سکتا ہے اس وعید کی زد میں لاکھوں پاکستانی آ چکے ہوں جنہوں نے ان سے پوچھا اور تصدیق کر لی کہ انہوں نے خبر دے دی پاکستان جیتے گا اور ضرور جیتے گا صرف اس عمل سے انہوں نے کفر کا ارتکاب کر لی ایک اور حدیث نبی مسرت بازار میں عمران حسین کی روایت رضی اللہ عنہ رسول اللہ کہ لئی سمنا من تطیر اور تطیر تو لہو او تکہن او کوہ نہ او سحر او سحر رہو جس شخص نے فال لی بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی یا جس شخص نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت لی گئی جس شخص نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کرایا گیا یہ چھ قسم کے لوگ ہمارے دین اور امت سے خارج ہیں نہ ان کا تعلق ہمارے دین سے ہے نہ ان کا تعلق میری جماعت سے یہ گیارہ جگمبر فرمار ہیں کون لوگ جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے فال لینے کا مانا یہ تیر سے ہے تیر کا معنی پرندہ پہلے لوگ پرندوں سے فال لیا کرتے تھے آج بھی لیتے اور اس موقع پر بھی لی گئی اخباروں سے یہ خبر ملی ہے کہ توتوں سے فال لی گئی اور توتوں نے وہ پرچیاں اٹھائی جن میں پاکستان کی جیت لکھی ہوئی تھی پہلے اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ کسی سفر پہ نکلتے اور جو پرندہ ان کو پہلا دکھائی دیتا اس کو اڑاتے اگر وہ اڑ کر دائیں طرف گیا ہے تو یہ سفر بابرکت ہے بائیں طرف گیا تو یہ سفر منہوس ہے آگے کی طرف گیا تو یہ سفر بابرکت ہے پیچھے کی طرف گیا تو منحوظ ہے چنانچہ اگر وہ پرندہ دائیں طرف جاتا تو سفر جاری رکھتے اگر بائیں طرف جاتا تو سفر کو منحوس سمجھ کر وہیں سے لوٹ آتے یہ خود فال لینا ہے دوسری شکل یہ ہے کہ وہ شخص خود فال نہ لے کسی اور کو بھیج دے کہ تم جاؤ کسی پرندے کو اڑا کر دیکھو اور میرے لیے فال لے کر آؤ مجھے آ کر خبر دو کہ پرندہ کس طرف اڑا یہ کسی کے لیے فال لی گئی اور دوسرا کیا ہے تک اور تو نہ لہو ایک شخص خود کہانت کرتا ہے یا اس کے لیے کہانت لی جاتی ہے خود کہانت کرنے کا معنی ہے کہ خود کاہن بن کر بیٹھ گیا اپنا اڈا اور دکانداری کھول کر بیٹھ گیا اور کہانت کا دعویٰ کیا کاہن بن گیا اور لوگوں کو غیب کی خبریں دے رہے اور گمراہ کر رہے اور اس کے لیے کہانت لی جانے کا بھیج دے کہ تم جا کر اس سے پوچھو فنا کام کے بارے میں اور خبر میرے لیے لے کر آؤ اور تیسرا جو شف جادو کرے یا کسی اور کو بھیجے کہ تم کسی جادوگر کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے جادو کا عمل کرواؤ اور میرے لیے وہ عمل کروا کے آؤ فرمائے چھ قسم کے لوگ ہماری دی ہمارے دین سے خارج ہیں ہماری جماعت اور ملت سے خارج ہیں ہماری جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں دیکھیے کتنی سخت وعیدیں ہیں اور ان چند دنوں میں لوگ کہاں سے کہاں بن گئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے نبی علیہ السلام کا فرمان کتنا برحق ہے کہ قرب قیامت فتنوں کی بھرمار ہوگی ان کی تاثیر یہ ہوگی کہ جن لوگوں کے دلوں پر فتنے ٹوٹیں گے ان میں سے بیشتر لوگوں کا عدم یہ ہوگا کہ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر بن چکے ہوں گے آج کئی لوگ جو صبح کے وقت مسلمان ہوں گے اسلام کے دائرے میں ہوں گے ان سیاتی کی باتوں کو سن کر تصدیق کر بیٹھے اور شام ہونے سے پہلے ہی کفر کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں تو اے قوم تو یقینا پاکستان کی ہار کے اسباب پر غور کرے گی ان لوگوں نے ان چند دنوں میں علم غیب کی خبریں دے کر سچی ہو یا جھوٹی ہوں اپنے پروردگار دیگار کو ناراض کیا خود بھی اپنے کفر پر پکی مہرے لگا لی اور بہت سے لوگوں کے کفر کا سبب بن گئے تو یہ قوم پاکستان کی ہار پر غور کرے تو ہماری ان گزارشات کو بھی سامنے رکھے اس قبیل کے لوگ جو اللہ رب پر کی خیرت کو تلکارنے والے ہیں اور اللہ کے علم قید میں ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی بڑی جرت اور جسارت تو یقیناً یہ شیاتین یہ سیاہ کردار کے لوگ گندے عقیدے گندے منہ گندی شکلیں اور گندے اعمال گندے ماحول میں رہنے والے یقیناً یہ بھی اس ہار کا سبب ہو سکتے ہیں تبھی ہی تو آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں پڑھا ہوگا اچھے اچھے کھیلنے والوں کی مت ماری گئی وہ سارا میچ برباد کر کے واپس آ گئے اور کچھ نہ کر سکے اللہ نے مت مار دی ان کو توفیق ہی نہیں دی اور یوں جس چیز کو ہم نے کفر اسلام کی جنگ قرار دے دیا تھا پاکستان شکست فاش حاصل کر کے لوٹا تو ہو سکتا ہے اس شکست میں اصل کردار اصل محرک ہیں کہانت کا عمل باطل ہے اور کفر اور غیر کی خبر نشر کرنا اللہ تعالی کے راز کو اکشا کرنا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ بہت سے امور میں ہم غیب کی خبر نشر کرتے ہیں جیسے کل بارش ہوگی یا نہیں موسم خشک رہے گا کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی ماں کے بیٹے بچہ ہے یا بچی ہے یا کتنے بچے ہیں یا ان کی کیفیت کیا ہے یہ بھی تو سب قیاب کی خبریں اور یہ بھی افشا ہوتی اور ہم دو دو چار چار دن قبل ہی ان خبروں کو نشر کرتے ہیں ان کا افشا کرتے ہیں یہ تو یہ بھی تو قیاب کو افشا کرنے کے مترادف ہے اللہ کے راز کو کھولنے کے مترادف ہے نہیں ان دونوں حیثیتوں میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کی ہر خبر جو تقدیر میں لکھی وہ اللہ کا راز ہے کچھ راز ایسے ہیں جن کے افشا کے اسباب اللہ تعالیٰ نے خود مہیا فرما دی اسباب کے بغیر نے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو یہ ترقی دی ایسے آلات انسان نے تیار کر لیے جو موسموں کے حال بتا دیتے ہیں اور انسان کے جسم کے اندرونی خبریں ظاہر کر دیتے ہیں ایسی بہت سی مشینریاں ہیں جن سے انسان کے اندر کی ہر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے حمل سامنے آ جاتا ہے اور یہ سب اگرچہ غیب کی خبریں ہیں مگر پروردگار کی مشیت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان خبروں کی اللہ تعالیٰ نے اسباب انسان کو مہیا کر دیے انسان کے فائدے کے لیے اب بہت سے امراض انسان کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ان مشینوں کے ذریعے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا علاج ممکن ہو جاتا ہے انسان ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ ایک ہے دو ہے تین ہے بچہ ہے بچی ہے اس میں بہت سی مصنحتیں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں اور یہ خالق کائنات کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو یہ ترقی دے دی کہ وہ ایسے آلات بنا لے جن آلات کے ذریعے یہ خبر انسان کو معلوم ہو جاتی ہے بیماری ہو تو اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے تو یہ خالق کائنات کی مشیت ہے اس مشیت کے تحت یہ ہو رہا ہے اور یہ علم غیب نہیں ہے علم غیب وہ ہے جو حواس کے بغیر انسان نشر کرے چاہے کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ خبر اگر موسمیات کے محکمے سے کوئی دیتا ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے اور یہ خبر اگر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی پیر دیتا ہے اور کوئی بھروپیا بہروبیا دیتا ہے کوئی جادوگر دیتا ہے کوئی کاہن دیتا ہے تو یہ علم غیب میں ہاتھ ڈالنا ہے دونوں میں فرق ہے ایک بہروفیہ ایک شیطان اور یہ پیر جو شیطان نما ہے یہ خبر دے گا حواس کے بغیر مشینری کے بغیر اور اپنے علم اور حسابات کے بغیر اور میں موسمیات کا بندہ خبر دے گا حسابات کے ساتھ مشینوں کی روشنی میں اور بہت سے آلات کی روشنی میں وہ غیب نہیں وہ ایک چیز کو ظاہر دیکھنا ہے ان اسباب کے ساتھ جو اللہ نے عطا رما دیے اور یہ شخص جو خبریں دے رہے یہ براہ راست غیر کی خبریں دے رہا ہے دوڑ میں فرق ہے اس خبر کو سچا مانا جا سکتا ہے اور یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان ہے چنانچہ ان دونوں حیثیتوں میں فرق ہے اللہ رب العزت نے الزنبعض غائب کی خبروں کے اشاہ کے لیے انسانوں کو اسباب مہیا کر دیے جنہیں بروکار لا کر انسان ان خبروں کو معلوم کر سکتا ہے ہوا کا دباؤ کل کتنا ہوگا بارش کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی جو نا انسان ان خبروں کو پہلے سے دیکھ کر اپنے سفر کی ترتیب بنا سکتا ہے کل فلان جگہ بارش ہو سکتی ہے میں کل نہ جاؤں پرسوں موسم خوش ہوگا پرسوں چلا جاؤں تو یہ انسان کی مصلیحتیں ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کو یہ توفیق دے دی یہ غیب نہیں ہے غیب یہ کہ ان آلات کے بغیر اور حواس کے بغیر ان حادثات کے بغیر ان حسابات کے بغیر خبر دے دینا علم غیب کے دعوے کرنا لوگوں کے دلوں میں کیا پوشیدہ ہے اس کی خبریں دے دینا یہ سب علم غیب ہے اور جو شخص میں تدخل کرے گا اس نے کفر کا ارتقاب کیا تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں چند دنوں میں لوگوں نے کثرت سے دین اسلام سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھے اور کفر کے بادی میں داخل ہو گئے آج بھی موقع ہے توبہ کرنے کا واپس لوٹنے اور پلٹنے کا اور اگر کل بحث ہو ٹیم کی ہار کے اسباب کے اسے ایک سبب کو سامنے رکھا جائے کہ بہت سے شہدانوں نے اللہ کے راز کو افشا کرنے کی کوشش کی اپنے پروردگار کو ناراض کیا دین میں تدخل کیا غیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جھوٹے دعوے کیے یہ سب کے سب بادل ہیں عمل کفر ہے ہو سکتا ہے یہ معاملہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن چکا ہو اور یوں مسلمانوں کو ایک حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہو اللہ پاک ہمیں منج حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کو باش کے لوگ جو یقیناً شیطان ہیں اور کافر ہیں اللہ پاک ان کے چنگل سے اس قوم کو بچا لے اور یہ قوم جو قرآن کی بات نہیں مانتی پاکستان کی قوم وہ قوم ہے جو اسلام پر مرنا جانتی ہے اسلام پر چلنا نہیں جانتی اسلام پر مرنا چاہتی ہے اسلام پر چلنا نہیں چاہتی کل کوئی بات ہو جائے اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہو جائے گی مگر اس قوم سے اگر کہا جائے جس اسلام پر جان قربان کرنے پر آمادہ ہو اس اسلام پر چلو بھی تو صحیح اس اسلام میں نماز کا طریقہ کیا ہے توحید کے تقاضے کیا ہیں اتباع سنت کے تقاضے کیا ہیں قوم اس کا انکار کرے گی یہ ہم نہیں مانیں گے اسلام پر جانیں قربان کر دیں گے مال قربان کر دیں گے سڑکیں بلا کر دیں گے ٹائر چلا دیں گے اس اسلام پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ قوم قرآن کو دیکھے جس قرآن میں ہر دعوی غیب کو باطل کہا گیا ہے اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی کوئی نہیں جانتا اور اگر کوئی شخص غیب کا دعوی کرے گا وہ شیطان ہے اور جتنی شیتانوں کی ملی بھگت کے ساتھ وہ کچھ دعوے کر رہا ہے تو اے قوم اگر تو قرآن کی باتوں کو نہیں مان رہی تو کم از کم یہ کل پر تو جو کچھ ہوا ان نجومیوں نے, نے بیروبیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے سارے جھوٹے نکلے ابھی کم از کم ہوش کے ناخل لے اور اس طبقے کا انکار کر دے اپنے قیدے کی اصلاح کر دے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق اقول قولی دعا فرما دے اکول کا رب العالمين